ہزار کے ہیں زیادہ ہوتے ہیں مستورات اور مرد کتنے ہوتے ہیں مجموعہ دس دس ہزار ہو گئے ابھی مولانا رائے چلو قرآن مرحوم کے وفات کے بعد کتنے سال ہو گئے اکیس اکیس ہزار روپئے دس کتنے ہو گئے ہاں دو سو لاکھ دس شاگر بن گئے اگر دس کو بھی اس سے پانچ ہزف کرو پانچ پانچ پانچ ہزار فیس سال ہو تو پھر بھی ایک لاکھ بن گئی تو معافی مشکل جی امام بخاری سے نوے ہزار نے پڑھا ہو. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ میں نے ایک روایت ایک کتاب دیکھی تو اس میں یہ ہے کہ یار من ترکیوں من ترکی نے میدان مصیبتیں اس میں یہ ہے کہ امام بخ... امام احمد ابن حنبل جو ہے نا وہ حدیث پر آ رہے تھے ان کو چھینکا دے چھینک آئی اس کو جب چھینک آئی تو طلبا نے کہا یر ہم اس یرہم کلّ سے اتنا شور ہوا کہ لوگ برگ کے نظر آ گیا تو کہتے ہیں کہ امام احمد اب حنبل کے درس میں ہزاروں طلباء بیٹھے تھے تو معافی مشکل بات تو نوے ہزار تلا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو لہذا نوے ہزار کو تو انہوں ہے لیکن میں نے کہا کہ آج تک ندیم احمد تک یہ سب امام بخاری کی تلا میں آئیں گے اس لیے کہ ہم کہیں گے وہ بھی کالا تو بخاری ہمارے استاد بن جائیں گے بال بل واسطہ نا بلا واسطہ نا نہیں ہے لیکن بل واسطہ تو ہوگا نا جی تو نوے ہزار تو وہ تھے جنہوں نے بل مشاف ان سے پاڑا تھا امام بخاری رحم اللہ کے جو نسخے ہیں بخاری شریف کے نسخے چار ہیں چار نسخے ہیں ایک نسخے کا جامع امام نصفی ہے ایک نسخے کا جامع بزدوی ہے بزدی ہے ایک نسخے کا جامع حماد شاکر ہے اور ایک نسخے کا جامع फरबरी ہے فروری فربری نصفی بزدوی حماد شاکر فروری آج ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے یہ نسخے فروری ہے یہ نسخے امام بخاری کے شاگرد فربری کا نسخہ ہے اور فربری سے جو نقل کرتے ہیں تو ابو ذر بھی نقل کرتے ہیں ابن السکن بھی نظر نقل کرتے ہیں اور کشمینی بھی نقل کرتے ہیں اور اصری بھی نقل کرتے ہیں آپ سمجھ گئے اس بات میں دیکھیے فرق ہے توجہ ہے باز حضراتوں نے لکھا ہے فربری کا نسخہ مشہور ہے ابن سکھن اور کشمیری ابو ذر یہ مغلتا ہے اصل نسخے نصفی کا ایک ابو ذر کا دوسرا حماد شاکر کا تیسرا فربری کا یہ ہمارے پاس جو نسخہ مشہور ہے یہ کس کا ہے فربری شاگرد کا ہے امام بخار کے جو شاگرد ہے اور یہ ایمان بخاری کا شاگرد فربری جو تھا یہ بخارا سے اٹھارہ انیس میل کے فاصلے پر تھا تو گویا کہ اس کے ایمان بخاری سے بہت زیادہ نسبت تھی اب جو فربری سے جو زیادہ نقل کرنے والے ہی نا وہ کون ہیں ابن السکم کشمینی ابو زر آسونی آسوینی, آسوینی، ار نقل کرنے والے ہیں تو یہ جو چار مہینے کا نسخہ کن کشمیری اور بزرگ اشونی یہ فروری سے روایت کرنے والے ہیں فروری کے استاذ نہیں ہے فروری تلمیز ایمان بخاری ہے اور یہ جو نسخہ ہے امام بخاری کا یہ منصوبہ نسخہ فربری ہے آپ کو معلوم ہو گیا آپ کو ایک بات مسلم آگے ترتیب سے رہ گئی ہے تو بخاری کے بتاؤں بس کرتے ہیں یہ امام زبیلی جو میں نے کہا تھا انز... نقل کرتا ان لیکن نام نہیں لیتا ہے لیتا کبھی کہتا ہے قال محمد ابن عبد اللہ کہ خالد اس کا باپ تھا آب محمد ابن عبداللہ اس کے نام زہیلی پہ مشہور ہے زہیلی نہیں لکھا محد نے لکھا ہے کہ استاذ کا نام نہیں لیتا ہے زہیلی نہیں کہتا لیکن نام کبھی اس کے باپ کو لیتا ہے کبھی بیٹے پر منسوخ کر کے نقل کرتا ہے اور تقواہ یہ ہے وہ بہت عجیب جملہ ہے لے تو اس لیے ہے کہ کتمان علم نہ آئے نام اس لیے نہیں لیتا ہے کہ تنقید جارح نہ ہو جائے جملے پر فرق زویلی نے امام بخاری بھی جرم کی ہے نا اگر نام لے لے تو کیا ہو گیا تعدی جاری ہو جائے گا اور اگر سبق اس سے نہ لے تو کتمان علم ہوگا تو لہذا امام بخاری رحم اللہ کی یہ کتاب زانت امام بخاری احوال بخاری تلام آگے جاؤ ایک دوسرا سبب پڑھتے ہیں اس کا شروع بخاری رحم اللہ جو مشہور تر الکوا الدراری بد دراری کو کبھی دری الکوا کے بد دراری کرمانی آ جگہ جگہ حادشی میں آ گئی کرمانی کرمانی کرمانی یہ کتاب ہے الدراری لے شیخ کرمانی یہ سب سے پہلے اس بخاری پر لکھی گئی کتاب ہے وہاں کسی مختصر خبرہ مختصر سی بات محدثین کہتے ہیں کہ امام کے رمانی القلا کے بد دراری معالف جو تھے بہترین عالم صرفی نحوی لوگی ہر لحاظ سے لیکن انداز محدثانہ نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ ہر فن کو لفظ میں لے کل فن رجال انداز محدثانہ نہیں تھا بس مختصر سے مختصر یہ ہے نمبر دو شرحہ فتح الباری فتح الباری اور یہ بہت عظیم شرحہ ہے یہاں تک کہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسی شرحہ میری نظر سے نہیں گزری ہے جس نے کسی متن کا پورا حق ادا کیا ہو اگر میرے علم میں ہے تو فقط فتح الباری ہے جس نے شرح بخاری بخار کی شرح کی ہے اور جامعیت کے لیے کافی ہے امت شاہ کی طرح فرما دی میرے علم نے ایسی شرح نہیں گزری ہے جس نے پورا حل کیا ہو سوائے امام سوائے فت الباری کے تو اس لیے امام امت شاہ سے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ فت الباری حافظ الدنیا ہے ابن حاضر اس خلا تیسری شرح جو ہے ام القاری ہے بخاری شریف پر امدت القاری ہے بخاری شریف پر اور امدت القاری علامہ عینی کی ہے اور یہ علامہ عینی جو ہے یہ حنفی ہے اور ابن حاضر اسکلانی یہ شافل مسلک تھے اب بعض باتوں میں علامہ عینی ابن حجر کے استاذ بھی ہیں جزوی طور پر استاذ ان کے پہلے حضر نے فت یہ سبکن سبکن لکھا کرتے تھے آنا پر کیچر بھی ڈالا کرتے تھے مخالفت بھی زور شور سے کرتے تھے اللہ عینی کو جب پتہ لگا تو یہ بھی اس نے شاگردوں کو کہا کہ اس کا مکتوب مجھے پہنچا اس کو دیکھتے پھر جواب لکھتے پھر اپنے مکتوب ان کو پہنچاتے تو کتاب بھی لکھتے اور جواب بھی ہوتے رہے تو فت الباری اور امدت القاری میں تھوڑا سا فرق یہ ہے بڑے محدثین کی باتیں ہیں فت الباری نے ان عمل اعمال حدیث اول سے لے کر کریمتان حجیف الرحمان سکیلطان فلمیزان حفیف اللہ عظیم تک فت الباری کی تشریح ایک طرح چلتی ہے پورے کی پوری ان القاری کی بات یہ ہے کہ پہلے چند سپار میں انتہائی تفصیل آخر میں اختصار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختصار بھی چھوڑ دیتا ہے موازنہ ہو گیا دونوں کا البتہ فت الباری بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ابھی استیابن نہیں دیکھے نا ابھی دیکھیں گے اگر توفیق اللہ کریم نے دے دی, دی. دیکھی ہے لیکن استیابن تو زندگی میں پہلا موقع ہے کہ استیاب دیکھ لینا تو جنہوں نے استیاب دیکھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے قد مرہ تفسیل اور تفصیل نہیں گزری ہوتی کبھی لکھتے ہیں امام ف... ابن حجر اور فصل فی باب فلان جب وہاں جاتے تو بات بر جاتی ایک نقش ہے اس میں ہاںکاری نے جہاں تک تفصیل لکھی ہے تو تفصیل لا مثال ہے تفصیل ان سب کو ملا کر ہم انصاف کی باتیں کریں گے کہ فتح الباری کو شروع کے بخاری میں جو حیثیت نصیب ہے وہ دوسرے حکم نہیں ہے اگر تو شافی مسلک ہے منفی بہت اچھی ہونی چاہیے بس سمجھے کتنے ہو گئے ارشاد چوتھی شر ارشاد الساری ہے اور یہ ارشاد الساری اگر مل جائے نکت یاد کرو ارشاد الساری اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو فراغت مل جائے گی تمام شروع بخاری سے اس لیے کہ ارشاد الساری اگرچہ مختصر ہے لیکن اس نے فت الباری اور امدت القاری سے اہم اہم مباحث کو لیا ہے یہاں تک مفتی محمد شفیع رحم اللہ نے لکھا ہے کہ آخر اوقات میں شیخ رحند رحم اللہ اور ایسے بزرگ حضرات جب بخاری پڑاتے تھے تو یہ شاد الساری ساتھ رکھتے تھے تو معلوم ہوا کہ شادی اگرچہ مختصر ہے لیکن جامعیت زیادہ ہے سب سے مفسل فت الباری ہے اس کے بعد اندت القاری ہے یہ محدثان ہیں پھر ارشادی ہے القواہ کی بد دراری جو ہم نے لکھلا یہ اس لحاظ سے نہیں کہ معتبر شرح ہے اس کا زمانہ آگے تھا اس لیے ہم نے ذکر کیا یہ تو متقدمین حضرات کے رائے تھی اور آج کے زمانے میں عربی کے شروع ہوئے جو نوتبر شراہے تو فیض الباری لہم شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس کے بعد انوار الباری بھی ہیں لیکن خود محدث نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑا سا تعصبانہ انداز بھی ہے لیکن فیض الباریک کیوں تھی ہیں تو شروع ہی بخاری بھی ہم نے ذکر کی اور انشاءاللہ شاء بخاری بھی ذکر کی اساتذہ و تنا بھی ذکر کی اور سن ولادت و سن وفات بھی ذکر کیا تعداد حدیث اور ذکاوت اللہ کریم ہمیں حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو دن کا سبق ہو گیا ہے سن <سؤال> <سؤال> <سؤال> <باد> اللہ, اللہ سبق <بادی> <بارسنس> شروع کرتے ہیں بخاری شریف کا <فرقا> بعض جو ضروری مسائل ہوں گے ان اپنے اپنے وقت پر ذکر کریں گے چلیے کچھ تو بخاری شریف کا ایسا پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو دن کا سبق انشاءاللہ پڑھنا ہے گزرے ہوئے دن کے بھی اور آج کے بھی پہلی بات امام بخاری رحمہ اللہ جب ان کی شخصیت اور مقام ہم نے جم دنوں میں کچھ نہ کچھ سنا اور سنایا تو آج سے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بخاری شریف کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو بات یہاں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے اور اس کے بعد امام بخاری نے الحمد الحمد نہیں ذکر کیا حالانکہ ساحل قتب باد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری بخاری تو پچھلے کتابوں کو تو امام بخاری کی تقلید کرنی ہے تو امام بخاری رحم اللہ نے کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا اور الحمدللہ کو نہیں ذکر کیا تو وجہ اراد بسم اللہ اور ترک حمد یہ کیا ہے اس کے بعد اپنی کتاب لانی ہے ٹھیک ہے ہر ایک دوست اپنی کتاب لاؤ اس لیے کہ دوسری کتاب میں دیکھنے سے آدمی سوالی سے نظر آتا ہے میں بھی اپنی ذاتی کتاب میں ہوں گی اس کے بعد اس لیے کہ مجھے پرانی کتاب میں سب پڑھانا مزہ نہیں دیتا تو باہر تقدیر جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا اور حمد نہیں ذکر کی کیا وجہ ہے تو اس ہمارے محشی صاحب نے بہت کچھ ذکر کیے ہیں کچھ ایسی بات ذکر ہیں کہ وہ مناسبت نہیں معلوم ہوتی کہ پہلی وجہ جو اچھی نہیں ہے ادھر ذکر ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب کو اسم اللہ بسم اللہ اور حمد دونوں سے مصدر کیا تھا بعد میں سے ذکر حمد رہ گیا ہے مشی وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے دوسری بات کہ بھائی امام بخاری رحم اللہ نے اس بخاری کا مسودہ تیار کیا تھا اور جس میں بسم اللہ بھی ذکر اور الحمدللہ بھی ذکر تھا لیکن پھر لکھنے سے امام بخاری رحم اللہ قاصر ہوئے اس نسبت سے کہ وفات ہو گئے اور وہ مسودہ یوں کہ یوں رہ گیا تو پیچھے لوگوں نے ہمت وہ مسودہ کو نہیں دیکھا اور بسم اللہ سے کہ فکر بدلوائے شروع کر دیا یہ دو باتیں ہیں ان حضرات میں لکھی ہیں اس سے بہتر تیسری بات یہ ہے امام بخاری نے بسم اللہ کو ذکر کیا اور حمد نہیں ذکر کیا اس لیے کہ حدیث بسم اللہ امام بخاری کی شرط پر تھی اور حدیث الحمد جو تھی وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی امام بخاری نے آپ کو جو شرطیں لگائی تھی پہلے جو آپ نے سنی ہے تو حدیث حمد جو ہے اللہ شرط شیخ نہیں تھی اس نے حدیث حمد نہیں ذکر کیا اور حدیث بسم اللہ ذکر کیا ہے. یہ تین باتیں ہیں جو کہ محدثین وغیرہ نے ذکر کی ہیں اس سے چوتھی بات وزنی ہے وہی وہ ہے کہ جتنی احادیث ذکر ہیں جس میں بسم اللہ ہے یا الحمدللہ ہے یا ایک حدیث میں بھی ذکر اللہ ہے کنب امر لا یوگ دوفی بھی اسملنا یا لا یب دوفی بھی الحمد اللہ یا لا دوفی بھی ذکر اللہ. یہ تین روایتی ایک ہی ہیں توجہ کرو یہ تین روایتی ایک ہی ہیں البتہ راویو سے نقل روایت میں اختلاف ہوا ہے کسی نے بسم اللہ ذکر کیا ہے کسی نے الحمدللہ ذکر کیا ہے کسی نے اسے اسم اللہ ذکر کیا ہے حالانکہ روایت ایک ہی ہے اور سب کا قدر مشترک ذکر اللہ ہے جو کہ بسم اللہ اسم اللہ الحمدللہ سب کو شامل ہے اب روایت ایک ہی ہے متعدد نہیں ہے کہ جن سے ہم جو ہے حدیث میں تارز پیدا کریں ایک ہی روایت ہے رایوں کی اختلاف کی وجہ سے کہیں اسم اللہ ذکر ہے کہیں الحمد اللہ ذکر ہے کہیں بسم اللہ ذکر ہے روایت ایک ہی ہے پیچھے جا کر راویوں سے الفاظ روایت میں اختلاف ہوا ہے اور ان تمام روایات کا قدر مشترک ذکر اللہ ہے جو کہ بسم اللہ اور حمد السلا سب کو شامل ہے تو لہٰذا بسم اللہ پر ذکر کیا حدیث پر عمل ہو گیا ہے اور حدیث جو حمد کا سراہت ہے ایسا نہیں ہے یہ راروں کی روایات سے راریوں میں نقل, نقل روایت میں اختلاف آیا ہے اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو وہ اختلافات جو آپ شرح تہذیب میں پڑھے ہیں وہ گپ شپ جو ہے اس کی ضرورت یہاں پہ نہیں رہی حدیث میں آتے غلام نصیب بال تو پھر ہمت زیبال ہے تو حمد کے لیے بسم اللہ زیبال ہے تو بسم اللہ بھی تو زیبال ہے تو اس کے لیے پھر بسم اللہ پڑھو اس کے لیے تسلسل ہے بس بسم اللہ پڑھتے ہو سال ختم ہو جائے گا پھر تصویر جو ہے نا ایک دو ہزار کی لے لو بسم اللہ رہی پھر بھی بسم اللہ رہی اس کے لیے پھر بسم اللہ رہے اس لیے فرمایا کہ اثر روایت ایک ہی ہے جس میں ذکر الہی ہے قدر مشرس اللہ کا ذکر ہے وہ بعوان اسم اللہ ہو وہ بعنوان بسم اللہ ہو بعنوان الحمد للہ تو لہذا اس جگڑے سے ہم فارغ ہو گئے کہ ابتدا دو قسم کی ہوتی ہے ابتدائی حقیقی اور ابتدائی اضافی عرفی انہیں سمجھ گئے کہ نہیں اور پھر ابتدائی جو ہے نا حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ مقصود پہ مقدم ہو اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ مقصود غیر مقصود دونوں پہ اس بات سے آپ کے اتفاق میری نہیں ہے اس لیے کہ تم کو کہ جو مقصود پہ مقدم ہو چلو الحمد للہ مقصود کتاب پہ مقدم ہے تو بسم اللہ جو ہے مقصود غیر مقصود دونوں پہ تو مقصود تو کتاب ہمر ہمارا مقصود نہیں ہے ہمارے مقصود تو ہمر ہے اس لیے یہ بات ہی کہنا جو ہے یہ بالکل مناسبت نہیں ہے اس کی کہ مقصود غیر مقصود دونوں پہ مقدم ہو الحمد للہ مقصود ہے نا الحمد للہ اور الحمد تم سنو ہے یہ تو ہمارا مقصود ہے ہماری کتاب کو دور مقصد ہے نہیں ہم دماری ہمارا مقصود ہے خواب عنوان مشکات تو خواب عنوان بخاری خواب عنوان کسی کتاب کا تو اس لیے اس اختلاع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئے قدر کیا ہے قدر مشترکہ ہو گیا ذکر اللہ کتنے وجوہات ہو گئے پانچویں وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ انہوں نے ذکر کیا نہیں ذکر کی کیوں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے موافقت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے نمبر تین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خط لکھتے تھے کسی بادشاہ صلاطین کو تو بسم اللہ لکھتے تھے حمد نہیں لکھتے تھے مثلا ایک ورف آبدے کی کتاب آگے ہو تو مزہ کرتا ہے صفحہ نمبر پانچ یہاں نبی علیہ السلاۃ وسلام عظیم ابسرا خط لکھتے ارقل کی طرف لکھتے فدف اُ عظیم بسرا الہ رقل اللہ رقلاء فقرا فیضافی بسم الله الرحمٰن الرحیم من محمد بن عبد اللہ و رسولی الرقلا عظیم الروم اسلم اب نبی پاک کا خط ہے ارقل کی طرف عربان کیا ہے بسم اللہ الرحمان اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو پیغام بیچتے تھے تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے جیسے عاملین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط بیچتے تھے جو تم نے مشکا کتاب سکات میں پڑھا تو نبی علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خشفی فلان اتنا اتنے میں اتنے لو اتنے میں اتنے لو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغامات میں لکھتے تھے حمد نہیں لکھتے تھے نمبر تین نبی پاک کے جو معاملات ہوتی تھے ان میں بسم اللہ لکھتے تھے ہمد نہیں جیسے آپ نے مشکلات پڑھائے یہاں جو ہے گیارہویں سفارے کا کتاب سلح جو آئے گا تو آپ کتاب سلح میں آپ پڑھیں معاہدہ حدیبیہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ ہاضامہ کتب و محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تو بسم اللہ ذکر ہے حمد نہیں ذکر تو اب دیکھو موافقت ہے کس سے نبی علیہ السلام کے خطوط سے معاہدوں سے پیغامات سے تو چونکہ امام بخاری نے بسم اللہ ذکر کی حمد نہیں ذکر کی توازن کہ امام بخاری نے کہا کہ نبی کی نبی خطوط پیغامات لکھتے تھے بسم اللہ حمد نہیں تو تمی بخاری کی ابتدا بسم اللہ سے لکھتے دوسرے یہ کہ نبی کے خطوط کی, کی ابتدا بسم اللہ سے تھی امام بخاری تو لکھتے تھے کہ میرے جو بخاری شریف ہے نا یہ مجموعہ یہ بنزل خط ہے طلبا یہ میں خط بیچتا ہوں خط چھوڑتا ہوں پیغام میں مکتوبہ علما و طلبا کو لوگو یہ میرا خط ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کے فقان بدل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیں ساتی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے اس لیے سبحان اللہ سلحان اللہ یہ سب سے عمدہ بات ہے اور زبردست عمدہ بات ہے کہ اس لیے کہ امام بخاری بابو کے فقان بدل وہی چونکہ امام بخاری بدکل وہی ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بدلوئی شروع کی کہ موافقت ہو قرآن عظیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب بسم ربک کل نظی خلق تو پہلی وحی جو تھی مصدر بھی اسم اللہ تھی اور الحمد بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو موافقت ہو جائے پہلی پہلی وحی کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے جو وحی آئی تھی وہ بسم اللہ سی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقلا بسم رب دیکھا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے نام کے مدد سے تو جب وہی کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی تو امام بخاری بھی وہی کی ابتدا فرماتی ہیں ذکر کرتے ہیں تو بسم اللہ ہو اس لیے کہ موافقت بخاری لا کتاب اللہ ہو یہ سب سے اچھی بات ہے اگر یہ تو ساتھ ہو گئے ابھی ساتھ پہ بس کرنا چاہیے اس لیے کہ بہت اچھا عادت ہے لیکن میرے ذہن میں ایک بھی بات بھی آ گئی ہے امام بخاری کے شیوخ شیوفت امام احمد رحمہ اللہ امام بخاری کے شیوخ شیوف امام مالک رحمہ اللہ تو امام بخاری سے پہلے موتا مالک لکھا گیا ہے اور موتا مالک جو ہے بسم اللہ باب کو تو ذکر ہے وہاں حمد نہیں بسم اللہ بابو کو سلا تھا ہم نہیں ذکر تو امام بخاری نے اپنے شیخ امام مالک کی اتباع کی ٹھیک ہے امامی بخاری نے اپنے شیخ امام احمد نے حنبل کی اتباع کی کہ مصرف احمد بھی بسم اللہ آگے حدیث اب آپ کو ایک چلتے چلتے ایک بات سنا لوگ کہتے امام بخاری مختلف نہیں تھا اپنے شیخ کی تکلیف کی کہ نہیں کی متام لیکن تقلید کی ہے اپنے شیخ کی تقلید اس نے بسم اللہ پر اکتفا کر کے ابھی شروع کی ہے نے بسم اللہ باب کے فکانہ بدل تو گویا کہ امام بخاری نے ابتدائی کتاب سے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا کہ تقلید شرک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تقلیب اب دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ میں ربان کے ایک اسم عالم ہے ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے ان تین اسماع حسنان ایک بسم اللہ میں جمع کرنے کی کیا حکمت ہے اور کیا خصوصیت ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جو ہے ہم حکمت معلوم کریں گے نا بندوں کی کتاب تو ہم تو کہے گے کہیں گے کہ یہ کیوں لیکن یہاں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کیوں بس میں بھی بات کے ساتھ تم کیوں, کیوں کرتے ہو کیوں, کیوں کیوں کرتے ہو تو حکمت کہ اللہ کے اسماعی حسنا تو بہت ہیں تین اسماعی حسنان کا یہاں جمع کرنا اس میں کیا حکمت ہے ایک تو عام ہے جو تمام طلباء کی زبان پہ چلتی ہے بات کہ مشرقین جب کسی کام کے ابتدا کرتے تھے اپنے لات و عزا و منات کے نام لیتے تھے جسم اللہ تل حسا والمنات تو اس کے مقابلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات یہ ہے میرے دوست اچھی بات ہے کہ دنیا میں اللہ کریم انسان کے لیے تین ادوار مقرر کیے ہیں ولادت مبدا معاش اور مات کتنے دنیا میں آنا رینا جانا وسلام علیہ یوم ولیطو یوم امو تو یوم اباسو تو مبدا معاش محاد بسم اللہ مشیر ال مبدا الا مبد الانسان انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے الرحمن مشیر علا معاش الانسان انسان کی زندگی کی اسباب مہیا کرنے والا الرحیم مغربان نیک اعمال پہ جزا مرتب کرنے والا تو مدد معاش معاد کتنے دور ہو گئے تین تو اسم اللہ یشیر علا مد الانسان اسم الرحمن یشیر علا معاش الانسان الرحیم یشیر علا جزا الانسان تو ادوار تین تو یہاں تین عصمۂ حسن ذکر کیے تیسری بات یہاں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کی اس لیے کہ دیکھو ہر ایک چیز تین چیزوں سے متعلق ہوتی ہے ایک وجود کے ساتھ ہر ایک شعر تین چیزوں سے متعلق ہوتی ہے ایک وجود یعنی موجد اس کو کس نے پیدا کیا ہے دوسرا اسباب کے بقا تیسرا ان اسباب پہ آسار کر ترتب کرنا سمراٹ کا ترتب کرنا ہر ایک چیز کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حلقے اسباب بقائے اسباب ان اسباب پر سمراٹ کو مرتب کرنا اللہ اسم اللہ مشیر اللہ خلق الاسباب الرحمن مشیر الا بقائل اسباب الرحیم اشارہ ہے ترتبی سمرات ادل اسباب پیدا کرنا اسباب کس کے کا کام ہیں اسباب کو باقی رکھنا ان پر آسار کا مرب ترتب کرنا کس کے کا کام ہے جب اسم اللہ الرحمن الرحیم نے ان تین چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا تو امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب شروع کی کل کا سبق ہو گیا باب کے فقان ابت الوحی لا رسول اللہ یہ آج کا سبق پڑ گیا یہ بخاری شریف جو ہے یہ مشکل ہے تو پہلے باب اس کا طریق تلفظ اس میں تین اقوال ہیں ٹیر میں آپ کو طریقہ بتا اب یہاں ہم جو ابحاس کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ باپ کا طریقہ تلفظ کیا ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ ہوگی کہ تمام کتب جو ہیں وہ با بعنوانی کتاب شروع ہوتی ہیں اور امام بٹواری نے اتنی عظیم کتاب کو با بعنوان باب کیوں شروع کیا ہے اس میں کیا قیمت ہے یہ دو بات ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہاں یہ ہے کہ وجہ تقدیم بد الوحی کا کیا ہے باقی مباں سے کتاب پر چوتھی بات یہ ہے کہ بد الوہین یہ بد ان سے ہے یا کہ بدون سے ہے یہ واو سے ہے کہ حمزہ سے ہے اس کا معنی ظہور ہے کہ اس کا معنی شروع کرنا ہے پھر یہاں سے لے کر کتاب المام تک چھ حدیثیں ہیں ان چھ حدیثوں کا اس باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے جائیں گے اور مسئلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ کل کے سبق کے یاد آؤگا آپ کا ذہن تو اچھا نا میں تو چائے پیتا ہوں اور یہ طالب جانا باب اس کا طریقہ تلفظ تین طریقوں سے ہے ون بت تنوین بابن فقت حمز سے رف سے تین باب ب سکول ٹھیک ہے پہلا طریقہ بابن اگر ہم تنوین سے پڑھیں گے تو یہ بابل جو ہے یہ خبر ہے اس کی مبتدہ مقدر ہے ہاضا بابل یہ باب ہے کیف کان بدل ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل کلام ہے و اللہ لاہ از وجل و مرفو بنا بدلیت و قول لاہ از وجل ہاضا بابن فکان بدر لا رسول اللہ صن و سچا وہاں پہ باب ان منظم ہو گیا خبر مبتدائے مقدر ہو گیا کون پھر مرفو بنابر بدلیت ہو گیا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم باب کو مرفو پڑھیں اور اس کی اضافت کریں ہم جملے مقدر کی طرف اور پھر بھی ہم اس کو خبر متدا مقدر کریں حاضا بابو جواب ہی کے فقان ابد لا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم صاض بابو جواب کے فقان لا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم یہ بات جواب اس بات کی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کو وہی کس طرح شروع ہوئی اس پر سمجھ گئے اس لیے کہ یہ فکانا یہ جملہ جواب ہے سوالیہ فقرہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کس طرح شروع ہوئی نان ہاضا بابو جواب ہی کے فکان بدلو ہی لارس اللہ صلح. یہ باب جواب میں ہے اس بات کی کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہی کی ابتدا کیسی ہوئی ہاضا بابو جواب ہی کے فکان بدلو ہی لارس اللہ صلح. اب اللہ کو ہم مقصور پڑے وکاؤ سل کے پر آتف ٹھیک سر ٹھیک ہو گیا تیسری بات ہاں ٹو سر پختو ہی نہیں پختو باب بھی سکون باب بس باب مانا باب باب کیف کار بدل وہی لال اب جب باب ہوگا باب سکون سے تو یہ آداد شمار کے لحاظ سے ہوتے ہیں جیسے تم کہتے زید عمر بکر خالد ایک ایک کے ہے باب ایک باب ہے بھائی بس باب بھی سکون آدت کمانا لیتے ہیں تین طریقے ہو گئے اب یہاں آؤ جب بابن جو ہے نا یہ منون بد تنوین ہو تو اس کے لیے علامت یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کلام تام ہوگا اور جہاں باب ساکن ہو تو اس کے بعد کلام تام نہیں ہوگا یہ قیدا ہے جیسے باب آزان باب السمر سن سے باب السمر رات کے سن نماز کے بعد باتیں کر باب السور باب ال باب ال اب سمجھ گئے لیکن جب باب کے بعد کلام تام ہوگا تو بابن آئے گا بابن کے فکان بدول وہی لہصلی صلی اللہ صلح صلح صلح. طریقہ معلوم شو. بابن بابو باب تو آزاں بابن یہ ایک باب ہے ہاضا باب جواب ہی کہ فکان صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب جواب اس بات کی ہے اگر کوئی پوچھے کہ نبی پاک کو ہی شروع کیسے ہوئی یہ باب کا مسئلہ حل ہو گیا اب یہاں پہ یہ ایک اعتراض ہے علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے تمام کتابیں جو ہیں وہ کتاب سے شروع ہوتی ہیں مسلم شریف کتاب المان سے شروع ہے پرمیزی کتاب الطارت سے شروع ہے ابو داود بھی اسی طرح کتاب سے شروع ہے ہر ایک کتاب کتاب کے عنوان سے شروع ہوتی ہے امام بخاری کتنی عظیم کتاب جو ہے یہ باب سے شروع کی ہے اس میں کیا حکمت ہے تو یہ ہے کہ باب کا معنی لغوی ہے کہ ما یہ توسل المقصود کیا ہے اب باب سے کیوں شروع کی وہ آپ نے باقی کتابوں میں پڑھا ہوگا فنون کی کتاب میں بھی حادث کی کتاب میں بھی کتاب وہاں پہ ذکر کرتے ہیں جہاں پہ مسائل متنوع بیان کرنا مقصود ہو کیا ہوں مسائل متنوع بیان کرنا مقصود ہوئے وہ کتاب و اگر آپ ترمی جی ابھی نہیں پڑھے تو مشکا تو آپ نے پڑھائیں کتاب ال باب العزو تہارت الماء تہارت البدن تہارت المکان یہ ہے نا تو کثیر انواع کے دلات کرے وہاں پہ کتاب پاتا ہے اس کو کتاب ذکر کرتے ہیں اطلاقی کتاب وہاں پہ ہوتا ہے جو کہ کثیر انواع مسائل پہ مشتمل ہو باب کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں مصنف ایک نو ایک نو بیان کرنا میری ایک مسئلہ بیان کرتے وہی کا تو وہی تو ایک نواں ہے ایک قسم ہے اس لیے یہاں پہ باب کا ذکر کیا کتاب نہیں ذکر کیا اس لیے کہ کتاب کا تعلق انواع پہ ہوتا ہے باپ کا تعلق مو پر ہوتا ہے تو یہاں پر یہ نو ذکر کرنا چاہتی ہیں تو اس نے بابن ان کو انوار ذکر کیا ہے تو باب اس لیے لائے ٹھیک شو یہاں پہ باب باپ ایک عنوان ایک مسنے کے لیے عنوان بیان کرتی ہیں کہ آپ کو وہی کا بتانا چاہتے ہیں اب آگے جاؤ ابھی بد چھوڑ کے بدنی ابھی آگے دب اب یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کیا ہے ترمیجی وغیرہ نے تہارت سے شروع کیا کتاب سے تو امام ابن ماجی کتاب و سنت سے شروع کیا ہے امام بخاری بد اب سے شروع کرتے ہیں کیا حکمت ہے سبحان اللہ امام بخاری کی باتیں بہت بڑی ہے امام بخاری آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمام احکامات شرعیہ اقوال شرعیہ اعمال شرعیہ میری بات کو یاد کرو تین چار شروع سے خیر لے کر آئے ہوں ایک سے تھوڑا سا مانگا ہے پھر دوسرے سے مانگا ہے پھر تیسری مانگا ہے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں تمام اعمال شرعیہ وہ اقوال و افعال شریعہ حتیہ کی ایمان اس کا مدار علم وہی پر م... اس کا مدار کیا ہے علم پر مو وہیں پر موقف ہے احکانی شرعیہ اعمال عبادات اقوال حتیٰ کی ایمان اس کا معرفت وہی پر موقوف ہے بغیر وہیں کے کچھ چیز بھی نہیں پہچانی جاتی نماز تو نماز ہے روزہ تو روزہ ہے حج تو حج زکات تو حجات حتیٰ کہ ایمان بھی تعارفی ایمان بھی موقوف ہے وہی پر اس لیے ایمان بخاری کے ذہن میں نظر میں جو ہے وہی کی اہمیت زیادہ تھی اس لیے کہ حکام شرعیہ کا مدار وہی پر موقوف ہے اس لیے بد بابل وہیں پہ لے لایا سمجھ گئے ان شاء آگے آپ کو خلاصہ بتاؤں اس سے زیادہ اس سے آگے جاؤ تم یاد کرو سرو کو کھانا نہ کرو یاد بھی کرو ہاں آگے جاتے ہیں ان شاہ کشمیری رہے اللہ کریم نے ان کو علم میں بہت عجیب مقام عطا فرمایا تھا امام انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ بدل بدلوہی کو کیوں پہرے لائے وہ لکھتے ہیں بہت عجیب جملہ ہے دیکھو سب سے بڑی بات جو ہے تالوقل تعلق, ال... تعلق رب بلآبد ہے تعلق رب اللہ کا تعلق بندے سے ہے یعنی ہم تھے نہیں تھے نا اللہ نے وجود ملا ہے تو بدعل وہی اس میں تال تعلق, تعلق رب مال عبد ہے تالوق رب مال عبد کے بعد تعلق عبد آبد رب ہے تو جو ہے آپ کو بخاری کا خلاصہ سناتا ہوں سب سے پہلے تعلق رب بل عبد ہے اس کے بعد تعلق آبد بے ہے اب تعلق آبد بر یہ ایمان سے ہے اور ایمان کا مدار علم و عمل سے ہے اور علم و عمل میں افضل عمل نماز ہے اور نماز کی جواز موقف ہے تو پر کتنے باپ پڑ گیا بدلوحی یہ کتاب المان اس کے بعد کتاب العلم اس کے بعد باب العزو اس کے بعد کتاب السولات بخاری میں سب سے پہلے بدبو ہے اس کے بعد کتاب المان ہے اس کے بعد کتاب العلم ہے. ہے اس کے بعد باب الزو ہے کتاب و باب بابل پہلا ہے سب سے پہلے تعلق رب مال آبد ہے پھر تعلق آبد مال رب بل ہے اور ایمان کا دار و مدار علم و عمل پہ ہے تو جب وہی کے بعد ایمان اس لیے اللہ پہلا اپنا تعلق بال بتاتا ہے پھر تعلق ابد اپنے ساتھ بتاتا ہے پھر اس تعلق کے لیے علم کی ضرورت بیان کرتے ہیں بیان بتاتے ہیں علم کی ضرورت کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے اور اعمال میں افضل سولاد ہے اور سولاد کا جواز موقف بالوزو ہے تو اس لیے امام بخار نے پہلے بدل الوی لایا اس کے بعد کتاب المان لایا اس کے بعد کتاب العلم لایا اس کے بعد کتاب الضو کتاب السلاد لایا امام بخاری رحم اللہ کی عجیبہ جبہ اگتی تھی اس لیے میں شیخ فرمایا کرتی تھی کہ جو کمال انور شاہ کشمیری کو دیا ہے جس میں شاید کسی کو نہ ہو اس لیے تفسیر میں کبھی کبھی کوئی نقطہ آتا ہے ہاض من دور شیخ انور ٹھیک ہے اس کی دوسری تقریب بھی آپ کو کرتا ہوں دیکھو اللہ نے اس زمین پر اشرف المخلوقات پیدا کیے کون انسان سو انسان کون یہ بھی تعلق رب ہوگی عادت کے ساتھ نا خالق خالقیت پھر اس عادت میں اسباب علم اور اسباب معرفت رب رکھ دیے اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے ابھی ہم اس دنیا میں ہی تو اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کوئی زابطہ چاہیے کوئی اصول چاہیے کیسے کھائیں کیسے پیے کیا کھائیں کیا پیئیں کہاں بیٹھیں یعنی یہ طریقے معاملات کیسے کریں اس معاملات کے پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے اسباب علم تین ہیں سب سے پہلے عقل ہے عقل کے بعد خوا سے ہمسا ہاتھ سے پکڑنا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہے اسے سننا ہے زبان سے ذائقہ کانوں سے سننا ہے